بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَأَشْهَدُ وَاللَّهِ إِلَٰهٌ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ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 ومن يقع الىها ورسوله فقد باء صونزا عظيما اما بعد أم فإنا خير العاديات سيف الله وخير العاديات محمد صلى الله عليه وسلم وقر الامر بضقاتها وكل مبتدع بدعانا وكل بدعه غلالا وكل ضلاله اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا قوم ان تحبوا الله فاتبعوا اوليائه يهدكم الله صراطا مستقيما ولا تسرعوا لنذوبهكم والله غفور رحيم صدر الاجتماع علماء الكرام واصحاب الشام جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے اسی کی مناسبت سے سور آل عمران کی بڑی مشہور آیا کلاوت کی ہے اور ان شاگران کا جب اللہ کے گھر میں آب حضرات کے سامنے اس مضمون کی کچھ وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے اور کہنے کے ساتھ عمل سے توفیق فری قصیق کروائے دوستوں خود رسول ایمان کا ایک جز ہے جس تب کے دل میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا نبی علیہ السلام کی محبت واجبات کے جی جس سب سے پہلے آئی محبت کا معنی سمجھے کہ جی محبت کس کو کہتے ہیں کیونکہ آج محبت کا دور ہے بھائی دور ہے نا بھی دور ہے آج محبت کا دور ہے جس کو دیکھ محبت کر رہا ہے آپ اور اس کو بڑا اچھا لگ لو میرج آج محبت کا دور ہے محبت کس کو کہتے ہیں کہ محبت نہیں ہے اس کو ہم محبت کہیں گے محبت کس کو کہتے ہیں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 آپ کی محبت اس کی ہر ادا کو اپنانے پر مجبور کا نام ہے محبت آئیے نمبر دو کسی ایک اردو شاید کہتا ہے کافی روحم قافل اندھ روح بم تم اللہ کی نا فرمانی کرتے ہو رسول کی نافرمانی کرتے ہو اور کہتے ہو ہمیں اللہ اس کے رسول سے بڑی محبت ہے محروم سے جو اگر دل میں سچی محبت ہوتی تو کبھی اس کی نا پرمانی نہ کرتا محبت ایک صحابی آئے سرنا کی داود کی روایت اس کو محبت ہیں دوستو میں نے کہا آج محبت کا دور ہے آیا اس کو محبت کہتے ہی محبت اور کوئی چیز ہے محبت کسی کی طرف آپ کا دل مائل ہو جائے اور اتنا مائل ہو جائے اتنی اس کی عظمت اور اہمیت ہو جائے کہ اس کی ہر ادا آپ کو اچھی لگنے لگے اور قبول کرنے پر مجبور کر دے دو مثالیں دیتے ہیں ایک مثال تو یہ ایک صحابی نبی رہ سراپ خان سے کل ہندو ملاقات نہیں ہوئی مسلمان ہو گئے تھے دور دراز علاقے میں تھے نبی رہا خان کے پاس آنے کا موقع نہ ملتا تھا ایک دن موقع ملا آ گیا آپ کے پاس اور گرمی کا موسم تھا شدت کی گرمی اس وقت نہ پنکھے ہوتے تھے نہ میٹی ہوتا تھا گرمی کی وجہ سے آپ اپنا بٹن کھود دیے گئے تاکہ ہوا لگے آئے اس وقت وہ پہنچے جب نبی علیہ سراف دام کا بٹن کھلا ہوا تھا ملاقات کی لوٹ کر کے گئے زندگی بھر سردی گرمی کچھ ہو کبھی انہوں نے بٹن بند نہیں کیا لوگ نے بت یہ کیا دب کیا کا ندی کو جو پتیدار کیا بٹن کھلا ہوا تھا اس وقت سے لے کر کے اب بٹن بن کرنے کا دل ہی نہیں چاہتا اور ایک محبت تو ہے پورا اندازہ گئے ہاں گے کے سامنے کھڑے ہوں گے اگر کوئی ہے تو کھینچ لیجیے کیا کہا کہ دوسری مثال ہے اور کئی باتی خریدا ایک اور نثال آپ کو دیتے ہیں دوستو ہم لوگوں کو تو محبت کا صحیح معنی سمجھنا چاہیے کیوں؟ دوسروں کے یہاں محبت صرف یہی ہے نا اس کے بعد کوئی محبت نہیں ہے کوئی محبت نہیں اور ربی الاول آ جائے کے کھانے کا دل چاہے بس محبت کا ہی دوسرا گروہ ہے محبت کا ستا ہے کہ جب دیکھو ان کے آئلہ رسول آئے ہی ہیں زندگی, زندگی میں بھی اب مرنے کے بار دور کے آئلا رسول آتے رہتے ہیں او اللہ اکبر ہی گروہ ہے جو اللہ کے رسول سے سچی محبت کر رہی تھی جن کو محبت کا معنی ضرور سمجھنا چاہیے تاکہ اطمینان ہو دکھ نہیں مثال سن ہمی داؤت کی حدیث اللہ نبی علیہ کلاس کام کیا بار کے پاس باہر سے ایک وقت آیا ملنے کے لیے اس میں ایک نوجوان تھا جس کا نام تھا فورہ بن فاتح کیا نام تھا فور بن فاتح سب سے کم کی نوجوان تھے جب وہ پورے کافلے کے ساتھ آئے مسلمان ہوئے گیت کیا کرما پڑھا آپ کا دیدار ہوا آپ سے محمد پیدا ہوئی جب قافلہ اٹھ کر کے جانے لگا کیوں؟ اب ہر وقت بندہ تو پٹیں گے کہ جائیں گے جائیں گے کہیں کھانے پینے کا انتظام کے لیے ہمیں جب قافلہ اٹھا تو نبی علیہ سر آپ سامنے بن رہے کو دیکھا آپ نے لوگوں سے فرمایا لوگوں اللہ اکبر میرے مر تو اچھی طرح سے سنو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو سچی محبت نصیب کرتے آدمی اور بلانے والوں کی محبت نہیں وہ محبت جو اللہ تعالیٰ کو مطبول ہے مطلوب ہے جو ایمان کا یوز ہے ایمان کا حصہ ہے وہ محبت چاہیے ہمیں اللہ اکبر آپ نے کیا فرمایا لو کھو رہے ہوں یہ جو وقت جا رہا ہے اس میں نوجوان جو خوریم ہے کتنا بہترین نوجوان ہے اللہ سے تعریف فرما ہے مرہ جو لو کھو کتنا بہترین نوجوان ہے کاشت کی دو چیزیں نہ ہوتی اکبر تبلیغ کا, تبلیغ کا انداز دیکھیں تبلیغ کا انداز دیکھیں پہلے سب کے سامنے اللہ سنی جاتی ان کی تاریخ کی اور ہم کیا کریں گے سب سے اس کی برائی بیان کریں گے بات میں تکلیف کریں گے جو لوگ کھو رہی ہوں میرے صحابیوں یہ نوجوان کھو رہے ہوں میں آیا ہوا ہے کتنا بہترین نوجوان ہے کاش کی ڈولا تولا جمت ہی وہ اسمال اظہار ہی کی دو چیزیں ختم کر دیتا نمبر ایک لمبی لمبی زلفے جو رکھا ہے زلفے کاٹ کے چوٹی کر دیتا اور یہ کدار تکنیک کے نیچے لچکایا اس کو کاٹ کر کے تکنیک کھول لیتا واہ دیکھا یہ ہے بہتر آپ نے کچھ نہیں کہا نہیں مرتا جو کتنا بہترین نوجوان ہے صحابی سنی وہ زمانہ تنقید کا کم تھا اصلاح کا زیادہ تھا ہمارا نو مسلم بھائی نوجوان تعریف کر رہے ہیں لیکن دو خامیاں اس کے اندر پتہ لگاتے لگا کہ کہاں وقت چہرہ ہوا ہے پتہ چلا کہ فلال آگ جگہ وقت چہرہ ہوا ہے وہاں پہ اور آپ نے فرمایا بھائی فرم کون ہے میں ہوں ماشاء اللہ اللہ رسول کے ساگرد بھی بیٹھے لتمار بھائی ابھی پہلے یہ سیتا کر اپنا نہیں ذرا سوچو کیا فرمائے فریم ماشاء اللہ تم اٹھ کر کے چلے گیا اللہ رسول نے کیا قلع کی تعریف دے اللہ رسول تمہاری بڑی تھی اور میں نعم الرجل جو لوگ یہ بہترین نوجوان ہے ان کا بھی خوش ہو گیا بھائی اللہ کے رسول کو میں پسند آ گیا اس سے بڑی خوش تبدیلی کیا ہوگی اور جس کو اللہ رسول نے پسند کر دیا اوپر والا بھی اس کو پسند ہی کرنے کا بڑی طبیعت خوش لوگوں نے کہا لیکن اللہ سل میں دو خامی ابھی ہے یہ دونوں چیزیں دور کر کرنے کی سب سے اچھی کیا ذرا کاٹ کر کے چوٹی کر دو اور کر کے ہیں نا؟ دو. اللہ رسول کی نگاہ میں اچھا لیکن یہ دو چیزیں اللہ کا رسول کھونا پسند ہے اللہ کی کسم نہ دردی کے ہاں گئی نہ ادھر گئے چوری رکھی لی تھی بال بھی کاٹ لیا اور کپڑا بھی کاٹ کر کے تکلیفیں کر لیا اس کو کیا کہا جاتا ہے میرے بھائیوں محبت یہ ہے محبت کا مانا اللہ تعالیٰ یہی سچی محبت ہمارے دل میں پیدا کر دے اب آئیے آگے آخر کسی سے محبت کیوں کی جائے یہ بھی سمجھو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 واپس کرتے دیں یہ ہوتا ہے نا بھائی جس نے آپ کے ساتھ احسان کیا آج بیٹھک کے احسان ہے ایسا بہترین عمل ہے محبت بے وقت ہو گئی وہ اللہ جو غیر مسلم آپ کے ساتھ احسان کرے تو اس کی بھی محبت تین ساری کو کے مطابق اس کی بھی آزادی جاتی ہے آ جاتی ہے نا نمبر دو کسی کے اندر کوئی خوبی ہوتی ہے کوئی خوبی ہوگی تب محبت کریں گے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 نمبر دو تین کسی سے محبت کرتے ہیں اس کے اندر کوئی کمال ہو کیا ہو کوئی کمال ہو وشال کے طور پر کمال ہو تبھی محبت کریں گے ایک انسان بڑی اچھی خراعت کرتا ہے بڑی اچھی تقریر اور واد و نصیحت کرتا ہے تو اس کا یہ کمال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 ایمان والوں تم کو جتنی اپنی فکر نہیں ہوتی اللہ کے نظیب اس سے بھی زیادہ تمہاری فکر رکھتے ہیں کیا ہے سوچو آپ اپنی ایک انسان اپنی جان کی کتنی فکر کرتا ہے اللہ کے رسول اس سے بھی زیادہ انگتیوں کی فکر کرتے ہیں اتنا بڑا احسان اللہ کے بعد کسی کو ہو سکتا ہے نبی جیسا احسان کائنات میں اللہ کے بعد کسی کا من نہ اللہ والا لگو اللہ نے ایمان والوں پر بڑا کرم کیا ہے چن کے درمیان رسول اور نبی کے کتنا بڑا احسان واللہ واللہ کتنا بڑا احسان نبی کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذرا اس حدیث پر غور کریں نبی ریٹ راستہ ایسے ہوئی آپ نے فرمایا لوگوں اللہ اکبر لوگوں جب میں سفارش کروں گا قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ کہہ لے جاؤں کتنے لوگوں کو نکال دو کتنے لوگوں کو نکال لو کتنی لوگوں, لوگوں, لوگوں, لوگوں کو نکال دو وہ حدیث شفا حشر کے میدان میں نبی کے راوا جلدی کو استفاد کرنے کے لیے تیار نہیں حدیث کو کریں اللہ نے میری امت کے ستر ہزار لوگ حساب کتاب کے جنت میدان گے اللہ سولر فاروق بیٹھے اللہ سول صدر ٹانگ کچھ اور رب سے کیوں نہیں مانگ لیا عمر مانگا میں نے میں نے مانگا چل تعالیٰ ذرا اور بڑھا دی تو اللہ نے جا فرمائر کے ساتھ ستر ہزار اور حلق سد تھا اللہ ذرا اور اللہ سے مانگ لیے ہوتے اللہ تم کیا میں تمہیں خاموش رہا میں نے اپنے رب سے اور مانگا اللہ اور زیادہ کر دی میرے بکیوں کو اللہ نے فرمایا جائے مَا قُل ہر ایک ایک آدمی کے ساتھ ستر ہزار اور حصہ کی روایت آج سے بڑا احسان کائنات بہرحان یہ بہت ساری چیزیں جہاں تک معاملہ حسن و جمال کا ہے خوبصورتی دیکھی جائے تو ماشاء اللہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا نبی رہے لیتے ہوئے ہیں ایسا موجود ہے حضی سنی خزر ایسا کہتی بار بار ہمیں چاچ کو دیکھ چونکہ چودہ ابھی رات کا چاند جو سب سے زیادہ خوبصورت رون اب چمک چمک والا ہوتا ہے چاند دیکھتی پھر اجازت رسول کا چہرہ مبارک دیکھتی اور فیصلہ کرنا چاہیے دونوں میں زیادہ جمال کس کے اندر ہے زیادہ خوبصورت کون ہے کہتی ہیں چاند دیکھتی کا چہرہ مبارک آخر میں بار بار دیکھنے کے بعد اس نتیجے میں پہنچی پہنچی اللہ کے قسم چودہویں رات کے چاند سے بھی زیادہ چمک دمک والا خوبصورت چہرہ نبی رہے سراج خان کمال سرا دیکھیں آپ کا کمال کمال کی امتحان ہو گئی اللہ اکبر ایک دن پتا مدینے میں ڈاکو آ گئے ہیں مدینے میں چاروں طرف سے لوگ ٹوٹ پڑے ڈاکو کو پکڑنے کے لیے کدھر پھنگے ہیں ڈاکو ہر وہاں بھی تیس دروازہ دوڑا ہوا ہے سلما ابراکہ صحابی گرا میں سب سے زیادہ دیر دوڑنے والے انسان تھے لیکن کہتے ہیں اللہ کی قسم قسم کا معاملہ تھا ہم لوگ جس طرح بھی جاتے ڈونجنے کے لیے پتا چلا اللہ کا رسول اس طرف سے جھوٹ کے واپس لوٹ رہے ہم لوگ بھوٹ رہے نہیں ادھر جائیں ادھر جاتے تو پتا چلا کچھ دور گئے اللہ رسول واپس میں ادھر نہیں میری پھوٹ کے واپس آئی جمال کمال جہاں معاملہ آئے خط اور خیرات کا خط اور خیرات کا صحیح بخاری کی روایت اللہ اللہ تعالیٰ عنہ کی روائے. کہتے اے لوگو, میں تم لوگوں کو کیا بتاؤں کی ہمارے نبی کتنے خیرات کرنے والے لگاؤ سے کمال ہی کمال اے لوگوں اللہ تعالیٰ نے علیہ کتنا کمال رکھا تھا اور کتنے تخاوت کرنے والے تھے میں تم کو کیا بتاؤں بالا ہیں لوگ اللہ رسول کی ثقافت اللہ رسول کا کمال دنیا کا کوئی مالدار سے مالدار بادشاہ آج تک اتنی ثقافت نہ کر سکا جتنا اللہ کے نبی نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھنے کے باوجود بھی ثقافت کرنا دھمال دیکھا آپ نے اس حدیث پر تھوڑا گور کریں جو جی امام ترویجی نے نقل کیا ہے اپنی سنن اور شمائل کے اندر حضرت ابو ہو حدیث حدیث راوی نہیں کہتے ہیں ایک دن ابو بکر صدی سارا مدینہ سویا ہوا تھا پورا مدینہ سویا ہوا ہے نو رہے تراست نکلے باہر سوچے چلوں کہیں لگ گئی ابھی کچھ ہی دور گئے تھے اتنے میں سارا مدینہ سوجا ہوا ہے ابو بکر بھی اپنے گھر سے نکلے ادھر چل جا کر سول آ رہے ہیں ادھر سے ابو بکر جا رہے ہیں مٹ بھڑ ہو کے سلام لیا آج میں ابو بکر یہ وقت کیوں نکلے سارا مدینہ سوجا ہوا ہے یعنی ارب عام رسول تھا دوپہر کو کھانا کھا کر کے دوہر ہر کی نماز پڑھ کر کے لے جانا دھوپ گرمی گرمی گرمی اللہ صلی اللہ ابو بکر کیوں نکلے ابو بکر صدیق نے بات نہ بتائی یا اللہ رسول کے دیکھا تھا آپ کے دیدار کا یہ چاہا آ گیا کہ آپ کے گھر چلوں ذرا کچھ دیدار ہو جائے کچھ باتیں ہو جائیں چلوں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 گرمی نے پیڑ پر پتھر بندھا ہوا دکھایا یا رسول سے بات ہی مارے دھوپ کے پتھر پیڑ پر ہیں چوبیس گھنٹے سے زیادہ گزر گئے ایک لقمہ بھی کھانا نصیب نہیں ہوا بے قرار تھا پھوت نے مجبور کیا کہ میں نہیں نکلوں اللہ صاحب نے پڑھوایا عمر میں بھی اسی لیے نکلا جس کو میرے بھی پیٹ پر پتھر جب اللہ کے رسکول تو فاروق نے کہا یار با اخراج اللہ مجھ کو بھی اسی چیز نے مجبور کیا اللہ سڑ مالدار صحابی کیا باغ والے تھے باقاعدہ تھا اب کٹایا باغ میں جو پیٹ لگتا باغ باغی جب دروازہ کٹکٹا نکلے تو دیکھا کہ اللہ کا رسول ابو بکر عمر کے پاس رکھ دن بات بات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 رسول اللہ تینوں اس پر بیٹھ جائے اللہ رسول بیٹھ گئے ابو بیٹھ بیٹھے امن فاروق بیٹھ گئے اور بڑی تیلی کے ساتھ گئے کا گچھا پورا کاٹ کر کے لے کے آئے پورا کھجور کا گچھا لے کر کے آئے اور کھجور کا گچھا کچھ پوچھ پکے ہی تھے کھجور جو ہوتا ہے ایک تو پکا ہوتا ہے اس کو روتب کہتے ہیں اور ایک پیلا ہوا رہتا ہے پکا میں کھجور کہتے ہیں وہ پورا کچھا کاٹا اور لا کر کے رکھ دیا اللہ حافظ خان نبی اللہ صلاح افراد لا کے بننے یہ پورا کچھا ہی توڑ لایا کچے بے جانے کے پکے پکے توڑ رکھا کہا اللہ میں سوچا کہ پتا نہیں آپ کو لگے یا پیلا اچھا لگے یا پورا لگے میں پورا گچھا رکھ دیا تاکہ کہ آپ خود اپنے پسند سے اور آپ کے ساتھ کھائے رسول کھجور کھانی نہیں ابو کا کھا رہے ہیں کنواں کھائے گئے پانی نکالا ابھی نہیں موڈا کیا چاہیے شربت چاہیے کیا کریں کولڈ ڈرنک کیا ہوتی ہے وہ چاہیے کافی چاہیے چائے چاہیے گرین چیز چاہیے یہ لحاظ بھیتنے پینے کی چیز ہے اور وہاں معاملہ کیا ہے صرف کنویں کا پانی نکالا اور اللہ اور اپنے دونوں ساتھیوں کھجور کھا رہے ہیں پانی ہی پی رہے ہیں بڑی لی اور بکریاں جو خجور کے بعد کی طرف بڑی کے کی بڑی جوڑے اللہ سنے دیکھا بکری سبا کر ڈالے گا تو آپ نے فرمایا اللہ کا بنے کھجور کی طرح نہیں کرنا پورا ہاں کھجور اب اچھا ہی ہے کہیں احساس ہو جوش میں کہیں دودھ والی بکری سبا کرتا بکری وہ سبا کرنا جو نہ بہرحال یہ بکری سبا کی یہ پیڈی کا مسانہ تیار کو پک رہا ہے ادھر کیا ہوا وہ بتانا چاہتا ہوں اللہ سر نے فرمایا اور ابو ہوا رضی اللہ تاران پہنچ پہنچے ہیں چونکہ لگے رہتے تھے کہ کہیں اللہ کو کوئی بات بیان کرے ہم یاد کر لیں جب دیکھا کہ رسول سو نکلے پیچھے پیچھے چل رہے تاکہ اللہ سر کوئی حدیث ہم میں چھو باقی چھوٹنا نہ جائے صرف دیکھنے کیا ہوتا ہے کیا کہنا سن فرمایا الحمد للہ رتم بہت بارش محو بکر من اللہ کا شکر ادا کرو یہ اللہ محنت سوچو کہیں ہمارا اور آپ کا حقر کیا ہوگا کبھی سوچا ہم نے ایک دن ایسی سی ہو جائے آسمان سامان سب اٹھا لیا جائے گا سل تم درخت کا سایہ کوے کا تادہ پانی اور یہ کھجور تین چیزیں ہو گئی نا درخت کے سائے میں بیٹھے کھجور کو کھایا اور پانی تم نے پی لیا لطن بکر قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا تم نے کتنا ادا کیا اتنا کہنا تھا عمر فالو کچھ کھڑے ہو گئے اسٹا یا رسول اللہ مارے بھوک کے پتھر پہ بھی بچے ہوئے یہ چند بھوت پانی یہ درد درخت کھایا اور یہ چند کھجور کھا دی اللہ اس کا بھی بھاگ لے گا اس کا بھی پوچھے گا کہ تم نے یہ کھایا تو شکر کتنا ادا کیا خیال ہے اور ہمارا ماشاء اللہ بیوی اگر صرف دال اور بھاجی بنا کر کے رکھ دے تو خیر نے چاہی کی بات کس قسم کے کھانے ہونے چاہیے کچھ بھلے ہوئے ہوں کچھ تالن والے ہوں ہم پتا نہیں کتنی نعمتیں کچھ نہیں بول دوپہر میں کیا کیا خیبرس اور دوپہر کے بعد سے ابھی تک کتنی نعمتیں استعمال کر رہا صرف پیٹ کے لیے صرف پیٹ کے لیے جب اللہ ان سے پوچھے گا ابو بکر عمر سے اور آپ سے اتنی نعمتیں آ کے چلے جا رہے نہیں پوچھے گا تبھی سوچا عمر فاروق اللہ کو کیا فرمائے عمر با بکر اب پیٹ میں کچھ پانی چلا گیا کھجورے چلی گئی تو اب تمہیں وہ جب بھوکھے نکلے تھے پتھر بکھے تھے اس وقت کو یاد کرو پھر تو چمرا دیکھو یہ کتنی بڑی نعمت ہے چھوٹی نعمت پیڑ پر پتھر بسے ہوئے تھے مارے بھوک کے مر رہے تھے اور اللہ رب العالمین نے بھائی کے یہاں بھیجا کر کے اس کو تو بھی تمہیں کھجور اور پانی کا انتظام دیا اب کہتے ہو چھوٹی نعمت ہے انہیں نعمتوں کے بارے میں قیامت بت اللہ تعالیٰ تم سے سوال اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہماری اور آپ کی گردن ذرا چھوٹ جائے بڑا مشکل ہے کیوں؟ ایک جوتا دوستوں سے ملنے کے لیے جانے کے لیے الگ ہے آفس میں جانے کے لیے الگ ہے صبح ڈاکٹر نے کہا کہ ہاں بس تین بیس کلو میٹر جانا ہے اس کے لیے جوتا الگ ہے اور گھر میں پہننے اور باتھ میں جانے کم سے کم ہاں تو پندرہ جوڑی جوتے آپ کے پاس ہوتے ہیں اور ہر گھر میں ہر فرد کے لیے کپڑے کی ایک مسلسل آلماری چاہیے نہ ہو تو یہ ساری نعمتیں جو استعمال کریں گے کا کیا حصہ ہوگا بہرحال بتایا رہا تھا کہ نبی علیہ سلاد و میرے بھائیوں یہ کمال سخاوت ذرا دکھے کتنی سخاوت ایک پر مارے دھوک کے پتھر بچے ہیں اور ثقافت اتنے کمال کو پہنچی تھی دنیا کا کوئی بادشاہ بھی نہیں ثقافت کا سکتا کتنی سخاوت تھی کہتے ہیں عبداللہ بن بھی عباس صحیح بخاری کی روایت رسول علیہ وسلم ہم لوگوں اللہ کی قسم میں آ کے کہتا ہوں گرمی کے موسم میں اتنا غور سے سننا گرمی کے موسم میں خوبصورت کی گرمی پڑ رہی ہو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 आई बात समझने बहुत असबाव है लेकिन बात समझी हो जाएगी मेरे भाईयों तो ये मोहब्बत आपने मोहब्बत समझ लिया और मोहब्बत के असबाब समझ लिए आप आए मोहब्बत हुकुम सही बुखारी हो मुस्लिम की रवायत सुनने सुनते हमारे माशा बूढ़े तो बूढ़े हो गए جوان بوڑھے ہو گئے بوڑھے موت کا انتظار کر رہے ہیں بچے بھی بچا ہو رہے ہیں وہ جو لیکن عمل کی شاید نوبت نہ آئی ہو لا یوگ مینو لا یوگ مینو اہادو کم ہتھا کن والے دہی و والا دہی ون سے اجمنی اے لوگو اے لوگو لا مینو اہا دو کم یہاں کم ہے نہ اناس ہے نہ ہوم ہے کیا یہاں کم ہے لایوک مینو اہا دو کم تم سے یعنی آپ کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو آپ نصیحت کر رہے ہیں لایوک مینو اہا سے کوئی آدمی موبل اس وقت تک نہیں ہو سکتا ذرا میرے بھائی سوچو ایا رسول عام لوگوں کا انکشاف کریں جس کو صحابہ اور صحابہ ہے کون جو ایمان لانے کے بعد طرح طرح کی تکلیفیں برتا سکی کون کون سے لوگ ہیں خباب ہیں رتے برار ہیں سلمان ہیں جن کی طبقات کیسے کی روایت حضرت عبد اللہ حضرت عمر رضی اللہ تاران ہو جب خلیفہ بنائے گئے تو مسجد نکری میں جہاں بیٹھتے تھے لوگوں نے ایک ایسے گدا گدا نہیں رکھے چھوٹا سا گدا لا کے رکھ دیا تھا تاکہ پتا چلے کہ امیر المنی کی ہے ٹھیک ہے کچھ دن اکیلے بیٹھے پھر گھمایا یہ گڈا اور لے کر کے آؤ پر کس کے لیے آڈر دیا یہ گڈا آنا ملال کہاں ہے ملال کہاں ہے موجود ہوں بلال یہ اپنے باتوں میں ایک گڈا ہم نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے تم اسلام چلانے کے بعد تم کو جتنا ستایا گیا کائنات میں کسی اور کو ستایا بڑی محبت کرتے تھے بلکہ عمر اوپر فاروقی کہتے ہیں سیدنا بلار اکبر بلال سیدنا ہاں آپ آتا سیدنا کیا کمال ہے بلال ہمارا سردار اور ہمارے سردار ابو بکر نے اس کو آزاد کیا ہے یہ ہمارا فارو ہے ایک دن حضرت بلال ابھی پہنچے نہیں تھے بلال نہیں پہنچے تھے سوچ کھا تھی حضرت خباب برت آئے مدے سے بیٹھے سمجھ گئے نا کون آ گئے خباب دل آئے اور مدے سے بیٹھ گئے بال پکڑا کم کم کم اٹھایا دا اٹھایا تھے اب بعد نرد نے کہا مان لگا جا امرد منی امر منی کو جھڑکی دے دوں جا رہا کہا اس مجلس کا مستقبل صرف اگر ہے کہا کیوں صرف دلال کیوں ہے کہا دلال جب ایمان لایا تو اس کو مکے کے پتھروں پر لے جا دیا جاتا اور ہاتھ سے رسی بھی جاتی مارا جاتا اور پر گرم پتھروں پر دھسیکا جاتا لیکن جب بھی بلال الحال کو لوگ کہتے اسلام چھوڑ دو بدھوں کی پوجا کرو پرانے دین پر آ جاؤ کہتے احت احد قر نہیں ایمان لا چکا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق ہے کباب نے کہا بس یہی ہے کہا یہی ہے اگر خباب آگے بڑھے پیس عمر فاروق کی طرف کیا اور اپنا روح جو ہے وہ لوگوں کی طرف کیا اور اپنا کمی اٹھا کر کے اپنی پیٹ کھول دی عمر فاروق نے جب ان کی پیٹھ دیکھی تو ایک روا نہیں, نہیں ہے سرد کا و نشہ نہیں ہے صرف پیٹ چمک رہی ہے داغ داغ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 لیکن جب میں برماد ہوا تو میرے کپڑے کو اتار کر کے کفار رکا پہلے آگ جلاتے تھے جب آگ کا نارا خود تیار ہو جاتا تو پیٹ کے بل ہم کو لٹا کر کے دالم میرے سینے پر لکڑی رکھ کر کے دونوں طرف سے دبا لیں گے تاکہ میں حرکت نہ کر سکوں میں حرکت نہیں کر سکتا تھا عمر پورے مکے میں کوئی ایک انسان نہیں تھا ہمارے بھائی بلال کو تو ابو بدر صدیق نے خرید کے آزاد کر دیا میں تو لوہار تھا لوہار پیشہ اور باہر کا تھا میں ہم کو تو گفارے مکہ مارتے آگ پر جب لیتا اور لکڑی رکھ کر کے دونوں طرف کے ساتھ دبا دیتے تھے عمر پورے وقت میں کوئی ایک آدمی نہیں تھا تو جو آ کر کے ان سے پوچھے گا دالموں جل جائے گا چھوڑ عمر اللہ کی قسم میں تڑپتا رہتا بےکرار رہتا میری بچن کی چربیاں پیگھر پیگھر کر کے گرتی تب آگ کنگارا بچھا جاتا اب بتاؤ اگر بلحال مجھ ہے تو میں اس کا مستحق نہیں ہو سکتا عمر فاروق دھ کو چوم لیا اور بیٹھا کا آپ واقعی تم اس سے مستحق بھی ہو سکتے میرے بھائی یہ سارے حالات گزرے ہوئے ہیں یہی وہ لوگ ہیں ابو بکر ہیں عمر بیٹھی ہیں حضرت عثمان ہیں عصرے مبشرہ ہیں مسلمان بھی ہیں مہاجر بھی ہیں مجاہد بھی ہیں اور ساری قربانیاں دین کے لیے دے چکے ہیں پھر بھی اللہ کو کیا فرماتے ابو لوگ نہ سب کچھ تم لوگوں نے کر ڈالا ہے لیکن اللہ کی کسم کتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی تم نے سے کوئی آدمی اس وقت تک مو بھی نہیں بن سکتا جب تک کہ اپنے ماں باپ اولاد دنیا کے کائنات کے سارے لوگوں سے زیادہ میری محبت اس کے دل میں نہ آ جائے دیکھا میرے بھائی اللہ رسول اللہ میرا بہادر تم میں سے کوئی ہمارا کیا ہم, کیا, کیا ہم نے کیا ہم نے کون سے تکلیف آتی ہم نے کون سے قربانی آتی لا یوگ میرو تم تو سے کوئی آدمی صحابہ خطاب کر رہے ہیں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 امارت داری کا تھا دعا کریں اللہ تعالی یہی جذبہ ہمارے ہم راستے میں جموں کشمیر جمعیت پہلے دن جموں کشمیر کی پورے کشمیر لداخ پورے علاقے کی جو کانفرنس تھی پچھلے مہینے جموں میں مان خصوصی کے طور پر بلایا گیا تو میں نے ایک عجیب سے بات یاد کرائی ہم کیسے مسلمان ہم نے اور آپ نے کیا قربانی دی ہے الحمد للہ کتاب و سنت پر آ تو بھائیوں نے کچھ ظلم تو ضرور کیا نہیں کیا اور کر رہے ہیں لیکن ہم تو اہل نے یہی کہیں گے اللہ عم قومی فرین اللہ ان کو بھی ہدایت کل تک ہم بھی بچتے ہیں اسی لیے بامبے کی کانفرنس میں نے کہا دنیا والوں ہم نے اور تم میں ایک فرق ہے ہم نے اور تم میں دنیا میں مسلمانوں کے جتنے گروہ ہیں وہ ہمیں مٹانے کی کوشش کرتے ہیں جن کو ختم کروں اور ایک جماعت ہم ہیں ہماری جماعت کہ ہم تم کو بتانا نہیں چاہتے ہم تم کو سدھارنا چاہتے ہیں ہم کبھی نہیں چاہتے کسی مسلمان کو ختم کیا جائے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے مسلمان اپنے عقیدے کو درست کر لیں اور خلاف سنت پر آ جائے میں نے یہی ہمارے تمہارے دمیاں ہے دنیا ہم کو بتانا چاہتی ہے اور ہم بتانا نہیں چاہتے بلکہ ہم لوگوں کو سدھارنا چاہتے ہیں تو جمو کشمیر ایک بات سامنے آئی اللہ خان فرنٹ میں شیخ الاسلام مونا صلاح اللہ ہم بتا ہمیں ہمارے دل کتنی محبت ہم کتنی قربانی بھی ہے مونا طلاق سلی کہی رہے کہیں باہر کھا رہے تھے گھر سے باہر پرانے زمانے میں تازہ چلتا تھا ایک کام ابھی ہے کہ نہیں تازہ اور ہر علاقے میں الگ الگ ہوتا تھا بعض علاقے میں تو آدمی نکل آ جاتا تھا بعض علاقے بالکل ماشاء اللہ ہم جیسا گاڑی سے دا دا. بھی زیادہ آرام میں ہوتا تھا ہر علاقے میں الگ الگ تو ایک شخص نکلا موڑا وار روڈ پر آئے تو دیکھا اتنا تھا ماشاءاللہ اتنی بڑی پنجابی پگڑی بھی لماتے ہوئے اور داڑی بھی رکھے ہوئے اور ماشاءاللہ اللہ پکا پی کر کے بدبو بھی آ رہی ہے موڑا کو بیٹھا لیا موڑا بات کر سرخ صحیح کیا نام ہے نام بتایا کا نماز پڑھتے ہو کہاں نماز کیا چیز ہے کہاں نماز نہیں معلوم مسلمان ہو کہاں کو ہندو نظر رہا مسلمان ہو نماز پڑھ لوں کہاں نہیں کہا کیا کرمہ پڑھنا آتا ہے کہا نہیں اللہ مجھے کلمہ بھی نہیں پڑھنا آتا کہ مجھے کلمہ پورا پڑھنا نہیں آتا کیا پھر کیسا مسلمان بڑے کا گوشت سکھاتا ہوں اس لیے میں مسلمان اللہ اکبر <وطبرت> مسلمان اس لیے بڑے کا گوشت یعنی توحید کے لیے اس سوائے سنت کے لیے وہ مسلمان نہیں دی. دل سیکھا ہی نہیں بس سوچا کہ مسلمان ہو ہے ایک بڑے کا یہ مسلمان یہاں بھی ہے اللہ کو فرمان دن صحابہ کرام کہ تو بڑے ہمارا دالی کا تھا حدیث تو بیان کر دیا آپ نے اللہ کی قسم دن سے کوئی آدمی اس وقت تک موم نہیں ہو سکتا جب تک کہ ماں باپ اپنی اولاد سے زیادہ محبوب اس کو نہ بنا لے عمر فاروق خرس اللہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں میں آپ سے اپنی اولاد سے بھی ڈالا محبت میں آپ سے اپنے ماں سے ڈالا محبت لیکن جان تو اپنی جان ہوتی ہے اللہ نفاس نہیں نتیج نہیں ہوتا پوری بات بتا دی یا رسول اللہ جان تو اپنی جان ہوتی جان سے زیادہ عزیز تو کوئی چیز نہیں ہوتی اللہ سے فرمایا کیا مطلب یا رسول اللہ اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں اپنی سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں لیکن جان سے زیادہ محبوب تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی آپ اتنا بہت اختبار ہمارے بھائیوں یہ محبت رزدور کا مقام ہے آرب ہمارے اللہ اے لوگو اللہ اے عمر اس استاد کے جس کے قبضے میں جان ہے جب تک اپنے چاند سے بھی دادا مجھ سے محبت نہیں کرے گا مومن نہیں ہو سکتا اللہ اکبر جان کے دادا آج تو نبی کی محبت ہمارے لباس کے برابر بھی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 یا رسول اللہ جان سے بھی دادا محبت کرنا مومن بننے کے لیے ضروری ہے ایمان آپ سے محبت کرنا اپنے اپنے جان سے بھی دادا اپنے نفس سے بھی, بھی دادا آپ سے محبت کرنا ایمان کا تکاڑا ہے تو اللہ سر آپ گواہ اسی وقت سے اللہ میں اپنے جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں اللہ سی کیا فرمایا الان یا عمر اللہ المر الآن یا عمر عمر اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرنے کا دعویٰ کر دیا اور چھان لیا کہ یا کر سول کی محبت ماں باپ سے بھی زیادہ اولاد سے بھی زیادہ یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کس کے دل میں ہے الن یا عمر اب تم مومن بنی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 پہلے اس کی اہمیت اس کی محبت اس کا فیشن اس کا طور طریقہ آپ کے دل میں نبی کی محبت پر غالب آیا تبھی آپ کی محبت نے نبی کی شکل و صورت نبی کی سنت کو چھوڑ کر کے ان کی ادا اپنانے پر ان کی محبت نے مجبور کر دیا بہان یہ محبت کا سکار حضرت علی رضی اللہ تعالی سے پوچھا کہ کئی فکار مولا علی نے صرف علی تھے نا اس وقت کیا تھے مولا نہیں تھے مولا ظالیم نے بنایا ہے جو صحابہ کرام کو کافر قرار نا سارے صحابہ کیا علی ربی اللہ مولا کیسے محبت, کر؟ کتنی محبت تھی سبحان اللہ جس کے پاس جتنا علم ہوتا ہے اتنی اچھے سمجھاتا بھی ہے وہ کیا کیا ہے آپ لوگوں کو اتنی اچھے سمجھائے گا اتنی اچھی باتیں بتائے گا نا وہ ابھی کتنی پیاری بات بتائے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 جان بچانے کے لیے اس وقت پانی کی جتنی محبت ہوتی ہے چاہ چاہ اللہ کی قسم اس سے بھی زیادہ نبی کی محبت ہم لوگوں کی درونی تھی بڑی پیاری مثال دیتی دوستو اب اس سے ہم سوچو حضرت فرماتے حضر حضر حضر ہیں یہاں کو گریبی کی شدت کے وقت حرک سوکھ رہا ہو جان نکل رہی ہو اور کتنی ایک مثال دے تو شاید زیادہ سمجھ میں آ جائے مامور رشید بادشاہ کا نام سنا ہے مامور رشید سنا ہے نا بھائی نہیں سنا ہے کہاں کا تھا کلکتہ بن گئے بغداد کا ہارون رشید کا بیٹا ان کے دربار میں ایک عالمی دین کورما رہتے تھے ایک دن گرمی کا موسم پانی لاؤ پانی لگایا بادشاہ پانی ہے کہ نہیں خالی خالی تو مکرا دیا امیر المومنین مابر رشید مومنی وہ آدمی بیٹھے تھے مہارنجا امیر المومنین امیر مومنی سرکے ٹھنڈی چلیے پانی وہ کلاس ان کے ہاتھ سے لے گیا علماء علماء کیسی نصیحت کرتے ہیں کوئی ضروری نہیں کہ ہاں علما نصیحت کریں تو آپ کو بتا کر کے اگر ہم جب تک اعلان نہ کریں بی سے اعلان کروائے کہ ہاں بھائی ہم سعودیہ کے ماں بادشاہ کو نصیحت کرنے جا رہے ہیں تب لوگ خوش رہیں گے اور چپ اگر کریں گے تو نہیں کسی نے پوچھا اسامہ عثمان کی رمان کو تو نے سمجھایا نہیں ماں نے کہا تو میں تم کو گواہ بنا کر کے سمجھانا ہے علما کو کہتے ہیں بادشاہ کو دیتا اس کو بادشاہ کو چوچے کے نو پڑتے ہیں جب اس کے سامنے گردہ تھے اس کو نصیحت کرتے ہیں لیکن بی بی سی سے اعلان نہیں کرواتے ہیں دور درشن سے ہاں میں جانا اس کو سمجھانے کے لیے یہ شریعت کے خلاف ہے بہرآ تمہارشین کے ہاتھ سے عالم دین نے پکڑ لیا کہا اب اس کا کس کے ہاتھ میں کہا تمہارے ہاتھ نہیں کہا اچھا بتاؤ اب تم کو پیاس لگی ہے میں حضرت علی کا کس سمجھانا چاہتا ہوں کہ کتنی محبت اللہ کے نبی سے ہم کو تھی چھ لیا کیا اب پانی کا مالک میں آپ کو پیاس لگی ہے اور دو چار گھنٹے تک میں پانی نہ دو اور آپ تڑپنے لگے مرنے لگے اور میں قیمت اس کا لینے گے کتنی قیمت دو گی تارے دیوکو اللہ کے بندے جان بچانے کے لیے تو آدھی بادشاہت بھی دینی پڑے تو کم سے کم زندہ رہیں گے آدھی بادشاہت تو رہے گی کہاں پی لیجیے کس بادشاہت دے دے گا آدھی کہاں پی لیجیے اب پی لیا ہر پڑا گلاس سے اٹھا لیا چھاپ نے پانی پی لیا آدھی بادشاہت کی قیمت لے لی بنے کہاں آپ نے پانی پی لیا پانی آپ کا گردہ خراب ہو جائے فلٹر نہ ہو پیشاب نہ بنے اور پیشاب رک جائے اور اب پیشاب کیے جائیں پیشاب میں تکلیف پڑی پریشان ہوئے اور میں ڈاکٹر ہوں ہم کو بلایا گیا صاحب ڈاکٹر صاحب ذرا سب پیشاب نکال دیں کہا بھائی کتنا دو گے دے دوں گا ایک کتنا دو گے دو لاکھ میں اگر کہوں کہ چان بچانے کے لیے کتنا دے سکتے ہو کل کے بندے مر رہا ہوں پیشاب نہیں نکل رہا تکلیف ہو رہی چان بچانے کے لیے آدھی بادشاہ بھی دے کر بھوپڑے میں زندگی پتا کم سے کم زندہ کو رہوں گا آپ اسی بادشاہ پر ناش کرتے ہیں کس بادشاہ کی قیمت ایک گلاس پانی اور آدھا گلاس پیشاب ہے وہ ٹھکانے آ گئے کہ واقعی دنیا کی بادشاہ کی کیا قدم کی اتنا بڑا بادشاہ اپنی جان بچانے کے لیے ایک گلاس پانی خریدنے کے لیے کتنا دے رہا ہے اور پینے کے بعد نہ نکلے تو پوری بات حضرت علی کہتے ہیں اب مثال دینے کے بعد نہ حضرت علی کیا کہتے ہیں پیاس کے مارے مر رہے ہو گرمی میں کڑا کے پیاس لگے اس وقت جان بچانے کے لیے پانی کی جتنی تڑپ اور چاہت ہوتی ہے اللہ کی قسم ہم اسحاظ رسول کو اس پانی سے بھی لگا ندی کی چاہت اور نبی کی محبت رکھ کر لہٰذا چلو اتنی نہیں تو تھوڑی تو دے دے کہ واقعی نبی کے سچے محب بہن بن جائے میرے بھائی بہرحال میرے بھائیوں یہ محبت پر بات ہو رہی تھی صحابہ کرا محبت ایمان کا جلد ہے یہ محبت رسول جو ہے وہ کہ مکمل کب ہوگی میرے بھائیوں کب ہوگی جس سے چاہتا ہے تفصیل لیکن میں جا نہیں کرتا کیونکہ ماشاء اللہ بھائیوں نے آج دو بجے لاس سے بلوانا شروع کیا ہے دو بجے رات سے اور دن کے تقریباً سارے تین بجے تک سمجھے نا اللہ وغل. ہم تو حافظ صاحب سے وادت کرنے والے تھے لیکن نواز عام لوگوں کی تعداد دیکھ کر کے میں نے کہا نہیں کچھ نہ کچھ باتیں ہو جائے وہ محبت مکمل کب ہوگی بلکہ ایک بات اور بتائیے محبت کی فضیلت بھی سے محبت کی فضیلت میں سے بلکہ بات بتاتی محبت تین چیزوں کی محبت, محبت. تین قسم کی محبت ہے. ایک ساتھ ہوگی تب محبت رسول مکمل ہوگی ارے بات سمجھ میں نا وہ ذرا گور سے سنے اچھی بات تب سمجھ میں آئے اور یہی ہے ان کی محبت اور محبت کے فرق کرنے کتنی محبت ہے نمبر ایک حب رسول حب رسول یا حب اللہ حبا حکب رسول ہے اللہ اس کے رسول کی محبت ٹھیک ہے نا ابھی جتنی ہوئی حب لاہی اور حب نمبر دوب میں جو ہے بہلا ہوا رسول اور اللہ اس کے رسول جن سے محبت کرتے ہیں ان کی بھی محبت ہو نہیں بات سمجھ نہیں بیچے سے باپ سے تو بڑی محبت لیکن پیچے اس کو قطر کرتے نہیں دشمنی کرتے نہیں اس کے باپ سے یہ بڑی محبت ہے رسورے نمبر دو بہلا رسور نمبر تین بم یو ہی بہلا رسول یہ تین نمبر ایک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 اس سے بھی نبی کی محبت مکمل نہیں ہو سکتی جب تک یہ دو سے اور محبت نہ ہو دو دوسری چیز ہوئی بلتا ہوا رسول ہے اللہ اس کے رسول جس سے محبت کرتے ہیں ان کی بھی محبت ہو اب اللہ اس کے رسول کس سے محبت کرتے ہیں ہاں سب سے زیادہ اللہ اس کے رسول کس سے محبت کیا صحاب ہے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 اصحابی لا صحابیم بردا خبردار خبردار میرے صحابہ کو کبھی تنقید تنگی کنکھانا میرے صحابہ پر کبھی ابلی نہیں اٹھانا بہت بند اور آج ہم فیصلہ کرنے لگتے علی سچے تھے اور امیر معاویہ ظالم نہ منظام یہ وہی کہتا ہے جس کا عقیدہ اچھوں سے مل رہا ہو ہر چیزوں سے مل رہا ہو اور ہم کیا کہتے ہیں حضرت علی آپ کے خاندانی میں آپ کے رشتے دار ہیں تو امیر معاویہ بھی کاتے بے بھئی اور آپ کے سالے ہیں حضرت علی کے مقابلے میں نہیں ہے لیکن مہرحان امیر معاویہ بھی قابل لعنت اور ملامت نہیں ہے لیکن سالموں نے کسی اور انداز سے معاوضہ نے کیا تنقید کیا اور تنقید کرتے کرتے اللہ سے قسم عثمان بن نفان کو بھی نہیں چھوڑا کیا کہہ رہے ہیں آپ یہ سارا سمجھنے ہوں گے نام نریندر وہ صحیح ہے عسمان کی نفان کو بھی نہیں چھوڑا کہتے ہیں ساری ملوکیت حکومت کے اندر سارا پیراٹ پیدا ہوا عثمان بن عفان کی وجہ سے پر. اللہ اکبر اکراب آق کا الزام لگایا جا عثمان بن عفان پر جن کے متعلق اللہ تین چار ساتھ روایا آپ بھی بڑھ پڑیں گے ذریعہ کا معاملہ ہے لوگوں صدقہ کرو صدقہ کرو سارے لوگ بیٹھے ہیں عثمان بن عفان کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ علیہ میرت بیرری سو اونچ سامان سے لڈے لدائے اونچ نہیں کتنا سو اونج. پھر کھڑے ہوئے اللہ سب کا کرو سب کا کرو کھڑے ہوئے یا رسول اللہ کوئی نہیں کھڑا ہو رہا ہے من آنند مندانند سب کی بات کھا رہی ہے عثمان کھڑے ہوئے یا رسول اللہ ارے تو سامان سے لڈے لڈائے اصل سے گیدار سے مجاہدین کے ضرورت سے لڈے لڈائے تو اونٹ اور پھر اعلان کیا کہتے کہتے پتا چلا سات سو اونٹ کتنے کتنے ایک دن میں سات سو اونٹ اللہ کے بندے نے کیا پتا نہیں ساری زندگی اپنی دولت کتنی اللہ راہ میں کتنے لات گئے نبی ندی رہس راستہ پر وہی آئی ممبر سے اتر گیا لوگ گور سے سن رہے تھے ممبر سے اتر آئے آرام نفرائے اے لوگوں آج تمہارا بھائی عثمان اس نے جو قربانی دی ہے میرے رب نے ہم کو بسارت سلائی ہے زندگی میں کچھ بھی کر جائے کرنے کے پہلے ہی اللہ نے اس کو معاف ہے یہ عثمان بھی نفسان ان کو تنگید کا نشانہ بنایا جائے اور طرح طرح سے ٹیچر اتارے جائیں کا یہ سیوں کی جھوٹھی روایات سندر بیان کرے کبھی بخاری پڑھی سدائے صحابہ پڑھا رہے پڑھا جھوٹی تاریخوں کو پڑھ کر کے پڑھا پڑا اسکالر بنا اور اے صاحب معاویہ کو حضرت عثمان کو پھر اس کے بعد پتا نہیں پورے رشتہ داروں کو لوگوں اللہ لائن مل جا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 نہیں کرنا ان کے کےدار پر نہیں اٹھانا سور کی حدیث پھر آگے احت بہم سب خوب بھی احب بہم ومن ابغم سب بخی اللہ اکبر حدیث سب کو معلوم ہوگی آپ نے کیا بیان فرمایا کیوں صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہیں صحابہ کی محبت ایمان کا جت ہے کیوں اللہ تعالیٰ نے سے جبرائیل امین نے وہی لیا شبرہیل امین کے رسول نے لیا اور اللہ کے رسول نے ہمارے باپ دادا نے نہیں لیا صحابہ کراب نے لیا بات سمجھ لے صحابہ کو تنقید کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے شاگرد نانا کو نکمے نکلے سوچا آج ان کا کوئی شاگرد ہے تمہارا استاد کیسا صحابہ پر کسی نے تنجیت کیا اس کا مطلب کیا ہے صحابہ نے تربیت اللہ رسول نے اپنے صحابیوں کی تربیت ناقص کی تھی اللہ اکبر بہت اکبر بڑا خطرناک مسئلہ ہے صحابہ سے محبت کیوں بہم خودی احب بہم اللہ اکبر جس نے ہمارے صحابہ سے محبت کیا سن رہے ہو نا سرجنا سن رہے نا پمن احب ہوں جس نے ہمارے صحابہ سے محبت کیا بابی احب تو میری محبت اس کے دل میں تھی میری محبت نے اس کو مجبور کیا کہ کی میرے صحابیوں سے محبت کرے یہ ہے میرے بھائی الجا رسول کی محبت مکمل نہیں کر سکتی الجاغ رسول کے صحابہ کی محبت ہے دل میں آ جائے آب و ہوں،, ہوں اور جس نے میرے صحابیوں سے نفرت کیا تو اس لیے نفرت کیا کہ اس کے دل میری نفرت ہے اس لیے ہمارے صحابیوں سے نفرت کیا بہت بہتر دیکھا پھر دیت کتنی بتری اسی لیے صحابہ آپس میں پڑھا کو ضرور کیے لیکن کبھی کسی صحابی نے کسی پر تنقید یا کسی صحابی نے کسی کو مشرق مڑ قرار نہیں دیا بلکہ بعد میں سب کو احساس تھا اسی لیے اللہ فلّہ اس شاید کو جو آگے مستقل آیا ہے کہ آمد کے دن ساری دوست دوستیاں نفرت میں تبدیل ہو جائے گی لیکن جن کی دوستیاں تخم کے بنیاد پر ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی باقی رکھے گا اور اگر دونوں میں شیطان نے کچھ وسودہ دلایا اور ایک دوسرے کے دل میں کینا نہ نفرت رہی اللہ فرماتے کے حضر کے میدان میں متقی کے لیے دونوں کی نفرتیں نکال کر کے دونوں کو ساتھ جنگ دلا کے سکیں حضرت امیر معاویہ اس آیب کو پڑھتے تو لوگ کہتے ہیں گئے لوگوں سن لوگ اس آیت کا مزاج سب سے پہلے ہم اور ہمارے بھائی علی ہوں گے میرے بھائی ہوگی تو صحابہ سے محبت اے بات سمجھیں تو بمئی جو ہے بولا سارے صحابہ سے محبت اگر ان سے کچھ کوتاحیاں ہوئی ہے تو معصوم نہیں تھے بخاری کی اللہ رسول فرمایا ان کی نیکیوں پر نگاہ رکھنا ان کی کوتاوں پر کبھی نگاہ نہیں رکھنا یہ اللہ رسول کا فرمان ہے اللہ رسول نے یہ تعریف بھی ہے اس لیے قلم اٹھانے کی ضرورت ہے کسی کہا مل پائے بہت بہت اسی لیے بلّہ میں نے کانفرنس میں نے کہا برطانیہ میں لندن کے اندر کانفرنس ہو رہی تھی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 اللہ نے اتنا آغاز چھوڑ گیا تمرا کیا کہ کی نبیوں کو بھی تنقید کرنی اللہ کا کی محبت ایک مثال لے کے کرنا کر دیتے ہیں انشاءاللہ شاء بات کیا نہیں تھی نبی کی محبت کے لیے ضروری یہ کہ ان سے کی محبت کی جائے جن سے نبی محبت کر دے بڑی پیاری مثال انشاءاللہ آہ. بات شاء اور واضح ہو جائے گی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 جتنے آٹے تھے سب کو ایک ایک ہزار اور اسامہ جب آئے تو عمر بازو نے ان کو ڈیڑھ ہزار دیا اچھا جن کو ملتا باہر جا کے کھڑا رہتا جو بعد ملتا کتنا دیا کہتا ایک ہزار دیا سمجھ گئے نا ایک ہزار دیا. لیکن جب اوسامہ بھی تو لوگوں نے کتنا دیا؟ دیر ہزار دیا کتنا دیا پندرہ سو دیا دیر ہزار دیا اب لوگوں نے اکثر ابن عمر فاروق کے بیٹے کو رسو سنو دنیا میں صرف تمہارا باپ ہے کہ تم سے دادا دوسرے کو چاہتا ہے ورنہ دنیا کا ہر باپ اپنی اولاد کو زیادہ چاہتا ہے کہا کیا ہوا کہا تمہارے باپ نے کتنا دیا تم کو تھا ایک ہزار کا اسامہ کو ڈیڑھ ہزار دیا اپنی اولاد کو تو ایک دوسری کو دب تھے حضرت عبداللہ بن عمر کا دل ہرایا لوگوں نے احساس دلایا پرت کر کے آ گئے کر, کر, کر کے آ گئے پرکھ کر آ گئے پرکھ کر کے آنے کے بعد ابو جان وہ سب کو کتنا دیا ایک ایک ہزار اس کو کتنا ایک ہزار اچھا آپ نے اسامہ کو کتنا دیا کہا کہ یہ ہزار کاش ساری دنیا باہر کہہ رہی کہ بیٹے کو ایک ہزار ہو باپ کو بیٹے کو ایک ہزار اور دوسرے کو ماحت بہ بہو بم بح اللہ ہو اور سولو بہو بم بحلہ ہو رہو نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی اللہ اور نبی جس سے محبت کرتے ان کی بھی محبت کائنات کے سارے لوگوں کی محبت کا غالب ہو سبحان اللہ فاروق نے نہ بیٹے تم میرے کلیجے کی دل کی دھڑکن ہو آسوں کا نور ہے دل کا سکون ہے لیکن بیٹے میں بات ہے کہ تم کو ایک ہزار دیا اور اسامہ کو دیردان کیونکہ میں جس کے عمر محبت کرتا تھا اور اسامہ کو اللہ کے رسول محبت کرتا اوسام اب گندہ تو میرا محبوب ہے اور اوسامہ جو ہے اللہ کے رسول کا محبوب ہے تو میں نے اللہ کے رسول کے محبوب کو اپنے محبوب پر ترجیح کی ہے یہ بہت کم ہے جو ہے محبت کا تقاضا یہ ہے بات تو لمبی ہو جائے گی مستقل کرتے کرتے بھی ہاں ہاں بات ہو گئی ہے میرے بھائی اللہ علیہ اللہ جو ہے اللہ جو ہے آٹھ بجے تک ابھی جنم سما اللہ کا قرآن سوچو میرے بھائی اللہ کے رسو سے سلن کی محبت بحو کا میں جو کتنی عجیب سے بات ہے ایسے بہت سارے مثالیں ہیں اب بات آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ یہ بہت اہم چیز اور رہے گی یہ محبت کی علامت تیسری چیز کیا ہے میرے بھائیوں بلکہ جو حدیث بیان کرنا چاہتا ہے صحیح بخاری کا بخاری کے حدیث حضرت حدت سے مالک کہتے ہیں ایک دن ہم لوگ نبی ندی رہت ریسان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے بیٹھے ہوئے تھے م... م... ابور ایک, ایک بدو آیا کہا یا رسول اللہ اب بدو آیا اس کو کیا پڑی دار کرے بدو جانتے ہیں م... نا م... ابھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ دن مسجد میں داخل ہوا اصل کی جی نماز پارٹی کے لیے جمع رتو میں تھا اور میں مسجد داخل ہو بدو آیا اور ری اٹھایا اس کو استجا کرنا استجا کرنے کے بعد ودو کرنا ہے جلدی مار سکا جب تک میں وضو کر کے نہمک کہا خبردار سب نہیں اٹھا رہا جب تک میں استرجا کروں گا استرجا کر کے وضو کر کے آؤ آو نہیں اور رکو میں شامل نہ ہو جاؤ خبردار بات سب نہیں اٹھانا بندو ہوتا ہے اللہ بندو آیا یا رسول اللہ یا رسول اللہ کیا جن سیدھا سا تھا اللہ تعالیٰ سے ہمارے اندر بھی آ جائے یا رسول اللہ کیا سوال ہے ایک آدمی کر دیکھیے بدو کا سوال اس لیے صاحب کام کرتے ہم لوگ سوچتے تھے اللہ کوئی اثر مند بدو بھیج دے تو خود اچھا سوال کرے تاکہ ہم لوگوں کے میں اضافہ ہو جائے آ گیا بدو اور بڑا زبردست بدو آیا اور سوال بھی وہ کیا جو آج کسی نے نہیں کیا تھا یا رسول اللہ ایک بندہ ہے وہ محبت کرتا ہے کچھ لوگوں سے لیکن ان کے جیسے عمل نہیں کرتا اللہ کر پاتا دیکھا ایک بندہ ہے دور دراز نہیں رہتا ہے محبت کچھ نیٹ لوگوں سے کرتا ہے لیکن بات اصل ہے ان سے محبت کرتا ہے بڑے ہائی, ہائی آمار والے ان کے جیسے عمل نہیں کر پاتا لیکن محبت ان سے بہت کرتا ہے وہ شخص تو کیا ہوگا اللہ فرمایا اگر اچھے لوگوں سے محبت کر رہا ہے قیامت کے محبت کی وجہ سے اللہ بھی اس کو انہی لوگوں کے ساتھ گھر سے اتنا آمد نہیں ہوگا ان کو بھی داخل کر تو خوش ہوش امتحانی کیا ہوا یا رسول اللہ میں اون پال رکھا ہوں پہاڑوں پر مدینہ کے دور دراز پہاڑی علاقوں میں اونٹ چلاتا ہوں چوبیس گھنٹے اونٹوں کے پیچھے چلنا نماز کا بتایا پڑھ لیا سلواروں کا دھوپ کسی کو پلا لیا مل گیا فرصت نہیں پاتا آپ کے پاس آپ کے پاس بیٹھے ہیں ان کی طرح میں آپ کے پاس بیٹھنے کا موقع نہیں پاتا لیکن یہ رہتا ہوں کے ساتھ لیکن جس جگہ رہتا ہے آپ اور ان کے ساتھ اللہ یہ صحیح بخار کی روایے رہتا ہوں دور لیکن دل چلا رہتا ہے تو آج موقع ملا چلا آیا پوچھنے کے لیے دل کو سکون ہو جائے اللہ حضرت کہتے ہیں سلمان کی قسم اس بچوں کے سوال اور جواب کو سن کر کے مدینے کے مسلمانوں کے درمیان جو خوشی کی صحت ضروری ہے ایسی خوشی کی لہر اسی لائی کی سنو لا اللہ میں بھی اللہ کے رسول اور ابو بکر عمر سے واپس کرتا ہوں کسے واپس کر خود نہیں جانا سمجھ جانا اللہ کا رسول اور ابو بکر عمر سے تاکہ تینوں جنت میں جائے تو چوتھا میں ان کا ساتھ ہی رہوں کہتا ہے سملے مالی چاہے چاہے سب ہے سوری کرو کل پہلے ویسا کو کوئی پیدا کرے قلبی دے سر جا میں جانے کے لیے سب تیار ہیں لیکن ہر چیل ڈے بنا کر کے سوچو سوچو یہ عید بنا کر کے نارے رسالت لگا کر کے اور ایک قرسی رکھ دیا بازوے چولہے بازی گلے فاڑ کر تقریریں کی آخر مکاس آ گئے آ گئے ارے بربت تیری تقریر کی کیا کاشی تھی جب تک تو تقریر کیا حضور دور نہیں آئے ہاں؟ اور آ ہی بھی دیکھا کس نے کہ اتنے بچے کے اتنے منٹ پر آ رہے ہیں یہ ساری خورا لوگوں نے محبت کا دعوت کر رکھتا ہے محبت کی ہے چلی تیسری تھی اور رسول دو ہو گئی نہ بھائی حب رسول اور حکب صحابہ اور اللہ ایمان والوں سے لا محبت کرتا ہی جی نہیں بھائی محبت کرتا ہے نا اللہ علیہ ال اللہ دوست بناتا ہے ان ایمار والوں کو جو نماز پڑھے سکا کہ نہیں بھائی تو پتہ چلا ہر دین دیندار انسان سے محبت کرنا خود بے رسور کا ایک حصہ ہے تقافا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا تو بات کر محبت کرنے والے بنے اور اللہ فل للہ بلّا اللہ, فللا. اللہ کہیں <کین> <گا> کہ سے کہیں چلی میں جائیں گے بتاؤں یا رسول اللہ بتائیں تاکہ ہم ویسے بنیں جو جنت میں جانے والے آر سمے اندمی کو الجنہ جنگی کو الجنہ جنگ صحیح الجنہ پل جنگ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 اللہ اس کو بھی نبیوں کتاب رابطے کے حساب کتاب کے چلنے کی ناخی کریں گے لا تعالیٰ سے دعا کرو نفرتیں ہماری دور ہو جائیں اب ہم سب آپس میں نبی کی محبت کے لیے نبی کی محبت کے لیے اگر دینداروں سے محبت نہ ہوگی تو نبی کی محبت ناقی سے رہ جاتی کیوں نبی ایمان والوں سے محبت کرتے ہیں چلو بھائی تیسری چیز جی. وہ کیا ہے میرے بھائیوں خوب بمایب بہ اللہ ہو ان چیزوں سے بھی محبت ہو جن چیزوں سے اللہ اس کے رسول محبت کرتے ہیں کیا خیال <تصفح> کی ہے بھائی کچھ اور پتہ نہیں کروتی کافی ہے میں کیا بخوب بما یو ہے بہ اللہ <تصفح> <تصفح> اللہ اس کے رسول جن چیزوں سے محبت کرتے ان چیزوں سے بھی چھوٹی سے مثال دے چھوٹی سے مثال صحیح بخاری ہے اگر مالک رضی اللہ کہتے ہیں ایک بیچارہ غریب تیزا اس نے علی رسول کی دعوت کر دی کہ اللہ ایک دن آپ میرے ہاں کھانا کھانے کے لیے آ جائیں اللہ رسول نے دعوت قبول کر لی ترجیح بے چارے کی اب کتنی آمدنی ہے بیچارے کی بہر حال وہ دعوت دیا لیکن سوچا کہ گوشت تو تھوڑا سا خریدیں گے हा? اور اللہ کا رسول آئیں گے تو دو چار آدمی صاحب جو بھی دیکھا گا کہ اللہ ہمارے گھر میں ٹوٹ پڑیں گے لوگ کس کو کھانے سے منع کریں گے اب کیا کریں اتنی کی گنجائش ہے نہیں تو جتنے کی گنجائش سے گوشت خریدا اور بیوی بی کو کدو کر کے دیا کیا دیا کدو کدو کے لوکی کیا گئے کدو دے دیا اور بیوی جی کا پانی خوب ڈال دو کرو کہا جاتا ہے جس سال میں پانی کا آ سکتا ہو کبھی بڑھا دے گا بیوی جی کا پانی خوب ڈال دو اور کدو کاٹ کاٹ کر پیسے بنا کے ڈال دے گے تاکہ سالن گاڑھا ہو جائے تو جتنے بھی لوگ آگ سب ہو رہے ہیں بیوی نے ایسے ہی کیا گوشت دوری چڑھا دی پانی کو دی نبی رہے میں خاطر چلا گیا اور لوگ آ گئے اور اس نے برتن میں ساون لا کر کے گوٹی کے نیچے کدو کے ٹکڑے باہر تیر رہے کچھ اٹھا اٹھا کر کے کھانا شروع کیا بہت کمال جس چیز کو اللہ اس کے رسول کو ہم پسند کریں اس سے محبت کرنا اس کو پسند کرنا یہ بھی نبی کی محبت کا ایک حصہ ہے ایک حصہ ہے بہرحال حرض المالی کہتے ہیں جب کدو کے ٹکڑے نظر آتے رہے اٹھا اٹھا کے کھاتے گیا جب تیرتے ہوئے نظر نہ آئے کہتے اللہ کی قسم میں نے دیکھا اپنا کسمارا اندر ڈالتے اور ڈھونڈتے تھے کہ کہاں کدو پتیلے میں پڑا ہوا ہے اور جہاں ہاتھ میں آ جاتا فوراً اٹھا کر کے تناؤ کر لیتے کہتے ہیں جس دن میں نے دیکھا اللہ رسول کو کدو کی اتنی محبت ہے کہتے ہیں اللہ کی قسم اس دن سے لے کر کے آج تک پوری دنیا کے اندر کدو سے زیادہ محبوب کے گرا مجھے کوئی لگتی ہی نہیں حالانکہ کوئی کدو خانہ ضروری نہیں تھا لیکن اگر مالک صحابہ کی محبت ذرا دیکھیں اگر اللہ کسور کدو پسند ہے تو ہمیں بھی سب سے زیادہ کیا پسند ہے ہمارے آم. حال کدو کی بھاجی اگر بیوی بی بی بنا دے تو شاید کی خیر اس کی نہیں یہ جو اور مثال دیتے ہیں بڑی پیاری مثال حضرت عثمان بین عفان سلح ہودیا کے موقع پر سلح ہودے کے موقع پر جب عثمان بن عفان کو نبی حضر صاحب نے بڑا طویل واقع ہے گفتگو کرنے مصالحت کی بات کرنے کی بھائی ہم لوگ عمرہ کرنے کے لیے آئے لڑنے کے لیے آئے نہیں ہے آپ لوگ راستہ چھوڑ دیں اجازت دے دیں ہم لوگ عمرہ کر کے سیدھے لڑنے کے لیے نہیں آئے گے تو الگ رسول نے اس عثمان بن عفان کو بھیجا عثمان بن عفان گئے ماشاء اللہ ان کی, کی اوپر جتنے کتنی اوپر یہ جس کو محبت رسول کا تقاضا ہے رسول جس کو پسند کریں وہ چیز بھی ہمیں پسند ہونی چاہیے حضرت عثمان بن عفان تکنیک کے اوپر اتنا اٹھا کر کے ان کی جاری وہاں تک تھی تو جب ان کے خاندان کے لوگوں نے دیکھا تو کہنے یہ عثمان یہ تو ہمارے یہاں فیشن کے خلاف ہے ہمارے یہاں کے نوجوان تو اس کو یہ سمجھتے ہیں جب تک نیچے تک نہ لچکا ہو کہتے ہیں کنجوس اور وکیل بے وقوف ہے بے بیکورڈ جاتے اللہ سنت پر عمل کرنا بھی بیکورڈ کہا جاتا ہے بدبخت سوچو بدبختی ہے امت کے لوگوں کی سوچو ذرا کام کہتے ہیں لوگ کیا پہنیں گے کا نہیں ہم اور کوئی کپڑا نہیں لے کر کے آئے ہم یہی پہنیں گے ارے ہماری ناد کر کے آئے گی لوگ کہیں گے دیکھو مسلمان ہوا لاترا بابا نے اتنا پیڑ دیا کہ اس کو پورے کپڑے بھی نصیب نہیں تانسیب نہیں اسلام نے ایسے ہی ہمیں تعلیم دی ہے اور یہی ایک جوڑا ہم لے کر کے آئے ہیں تو خاندان کے لوگ ہی بڑے تیز سے کہا بھائی ایسا کرو ایسا کرو میں تم کو ایک انعام دے دیتا ہوں جوڑا پہن دو جو تکلی کے نیچے لگتا ہو اور یہ جو ہے اس کو رکھ لو جانے لگنا تو بدل لینا چلے کہ نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا ہمارے نبی کے مرضی خلا خلا کے بدلے نبی کو کیا پتا یا ہمارے در سے رہو نبی کے بعد جانا ان کے دیش سے سب جانا ہمارے جیسا دیش ویسا ہم جانا ہم کہاں کہیں کبھی نہیں ابھی کے حضرت عثمان بین پان کا میرے خان کے دان کرو سن لو ہاں تو ادار حبی رسول اللہ. ہم نے اپنے نبی جس سے محبت کیا ہے ہم نے اپنے نبی محبوب نبی کی ادار ایسے ہی کہنے کے اوپر دیکھی ہے اور یہ ایسا ہو نہیں سکتا نبی کے سامنے رہے تو نبی جیسے رہے محبوب کے فیشن طریقہ اپنا اور دور تمہارے آ تو نبی کے طریقے کو سو کر تمہارا فیشن اپنا میرے بھائی آج ہمارے جاتے ہیں تو کس کی سنت ہم کو اچھی لگتی ہے پینٹ خریدنے کے لیے جاتے ہیں تب کیا اثر ہوتا ہے میری بھائی پورا محمد کی آئے लोगों یاد رکھنا جتنے اللہ اس کے رسول جن چیزوں کو پسند کرتے ہیں جتنے ان کو نا پسند کیا میں اس کے اوپر گوسا مارتے ہیں تیس پر ہی پیٹ پر, پی پر سمجھے روح نکالنے سے وہ بٹائی تھی کیوں زیادہ کے بین نہ ہو کے بین نہ ہو چلو جو چیزیں پسند تھیں وہ چیزیں اس کو ناپسند تھی اللہ تعالیٰ سے کرو یہ بڑی ضروری چیز رہتی نبی کی محبت اس وقت تک مکمل نہیں دوستو جب تک کہ نبی کو جو چیزیں محبوب تھیں چیزیں بھی ہمیں اچھی نہ لگنے لگے اور بڑی مشہور لما اللہ کی قسم ٹھونگنے سے کوئی آدمی مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری لائی ہوئی چیزوں کے مطابق اس کی پسند نہ بن جائے میرے بھائی کبر میں جانا ہے حصر میں اٹھنا ہے نبی کا بھی اس قیامت کے دن ہمارے سامنے ہوں گے اللہ کو حساب دینا ہے آپ یہ چار دو پیر کے جانور فلم اسٹار کرکٹ کھلاڑی اور یہ بے دین لوگ ہیں اسکرین پر آ ان کے فیشن کو ہم نے اپنایا قیامت دن کہیں ایسے اللہ نہ پوچھ لے کہ نبی کے سنت پر ان کا فیشن تمہیں زیادہ اچھا لگا کون سی محبت ہے میری بھائیوں اللہ تعالیٰ ہم سب قمل کی توفیق نصف فرمائے <تصفح> میں نے جو ٹائم دیا میرے خیال سے بھائی ہمارے شادی کر گئے کہ شاید شیخ لگ بھگ جیتے آٹھ بجے تک وقت محدود کر دیا آ? اللہ تعالیٰ ہم سب کمر کی توفیق نے فرمائے <تصفح> اور علامت کیا ہے آپ کی محبت کی فتح یو اتباع نبی کی اتباع نبی کے سنت کی پیروی یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ واقعی اس کے دل میں نبی کے محبت سب کی بات ہے اللہ تعالیٰ ہم سب پہنچی تو ہم فرمائے پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس موضوع پر مزید شروع کی جائے گی اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھنے غیروں تک پہنچانے اور خود عمل کرنے اور غیر وکمل اللہ دینے کی تو ہم سے فرمائے اللہ اپنے نبی کی اپنی محبت اپنے نبی کی محبت اپنی تعلیمات اور نبی کی حاصل کی بھی محبت اللہ ہمارے دلوں میں پیدا کر دے اللہ جتنے انسانوں اور جتنے بندوں سے تو محبت کرتا تیرے نبی ان بندوں کی بھی محبت ہمارے ضلع میں آ تاکہ نبی کی محبت مکمل ہو جائے اکیل اکور کو